اے آمان وال صبر کرو اور صبر میں دشمنوہے سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی مک کی نگہبان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو